أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق ولكن بل جاءهم بالحق بأكثرهم للحق كارهون ولا يتبع الحق وهواهم ولا يتبع لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ام تسالهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرزاقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون من ذر لنجوا في تغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكادوا لربهم وما يتدرعون فتحل با بندہ بن شدید ادا افلّر القول کیا آپس ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات یعنی قرآن پر کوئی غور و فکر نہ کیا تدبر کیا غور و فکر کیا امجا اہم یا کے پاس آیا ہے مالمیا اطیابا احم الین جو نہیں آیا ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس امل یا عارف و رسول یا یا کہ انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو فہم لہوم ان پس وہ اس کو یعنی اس کا انکار کرتے ہیں یا اس کو نہیں پہچانتے یا اس کا امی قرون نبی جنح یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے بلجا احمب الحق بلکہ یہ رسول ان کے پاس آیا ہے حق لے کر پاکستر و حم الحق کی کاری ہوں اور اکثر جو ہے ان میں سے حق کو ناپسند کرتے ہیں ولاطبا الحق و ہوا آم اور اگر حق جو ہے ان کا پیچھا کرتا ان کے خواہشات کا ان کی خواہشات کے مطابق جو ہوتا لفا صدسم آوات وضور برباد ہو جاتے آسمان و زمین ا من ہند اور جو بھی ان میں رہنے والے ہیں جو بھی اس میں ہیں بلعت نا ہم بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس بے ذکر ہم جس میں ان کا ذکر ہے فہمان ذکر اور ادون بس یہ ہیں کہ جو اپنے ذکر سے ہی اپنی یاد اپنی یعنی کہ شان و منزلت سے ہی اس سے راج کیے ہوئے ہیں اس کو نہیں چاہتے امتس الحم اج خرجن یا تم کیا تم مطالبہ کرتے ہو سوال کرتے ہو ان سے خرجن کسی معاوضے کا کسی اجرت کا فخراج و ربی کا خیر پس رب کی اجرت جو ہے تے رب کا معاوضہ جو ہے بہت بہتر ہے وہ اخیر الراضقین اور وہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے وہ انََ کے لدغو ہم علاق مستقیم اور بے شک آپ ان کو دعوت دیتے بلاتے ہو سیدھی راہ کی طرف وہ ان لذینہ اور بے شک وہ لوگ لائے امرآخر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یعنی سیراتی سیدھی سے سیرات مستقیم سے سرات کے معنی سیرات مستقیم لانا کیبون لام تاکید کے لیے یقیناً وہ اس سے نا کیبون نہ کی مانی پلٹنا ٹیڑا ہونا کہ جو آخر پر ایمان نہیں رکھتے وہ سرات مستقیم سے ٹیڑے ہیں اس سے پلٹے ہوئے ہیں اس کو چھوڑے ہوئے ہیں بل و نہ ہوں اور اگر ہم ان پر رحم کرتے تو کشف نامہ بھی مندر اور جو ان کو تکلیف مصیبت آفت آئی ہے وہ ہم ٹال دیتے للجو فیت یا نم یا ماہون تو ضرور یہ اپنی فیتوغ یا نم سرکشی میں یا مہون سرگردہ ہوتے بلقد اخد نہ ہوں بلا اور یقینا ہم نے ان کو پکڑا آداب سے پمستقان و رب پس یہ نہ استقانو جھکے رب اپنے رب کے لیے ہما قدر اور نہ ہی انہوں نے کوئی عاجی کی کوئی انکساری کی گڑ اس کے سامنے يتضرعون، يتضرعون کے معنی گڑ گڑانا حتی یہاں تک کہ ادا فتح ناری ہم کھولا ان پر بابن ایسا دروازہ با آدابن جو عذاب کا ہے اداب شدید سخت عذاب کا ادا ہم فی ہی مبلسون جب کہ وہ اس میں مبلسون کے معنی مایوس ہو جاتے ہیں جب مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں آیت نمبر 68 سے ستر تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فبات <تصفح> <تصفح> اللہ تعالیٰ افلم یبر القول کہ آپس ان لوگوں نے تدبر نہیں کیا غور و فکر نہیں کیا قول پر یعنی قول سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرمان پر قرآن پر تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پانچ ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو مشرقوں کے اعتراض ہو سکتے ہیں اور اگر یہ اعتراض صحیح تھے یا صحیح ہو سکتے تو مشرقوں کو آپ سے کا انکار یا آپ کی دعوت کو نہ ماننے کا ان کے پاس ایک گزر تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی ان کا اعتراض یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ صحیح نہ تھی حق نہ تھی تو اللہ تعالی خود ہی ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو بیان کرتا ہے کہ مشرقوں کے کیا اعتراض ہو سکتے ہیں یا کیا ان کے یعنی کہ شبہ ہو سکتے ہیں شبہات ہو سکتے ہیں اور پھر خود ہی اس کا رد کیا کہ یہ سبھی شبہات جو ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں آپ وسلم کے حوالے سے اس دین کے حوالے سے نہیں ہیں تو اس کے معنی کیا ہوا کہ ان کا دین کو جھٹلانا آپ کا انکار کرنا آپ پر ایمان نہ لانا وہ ایک سراسر ہردرمی ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں تو اس میں پہلے کیا فرمایا افرمی دبر القول کیا ان کو دین کی سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں یا قرآن کو قرآن ان کو سمجھ نہیں آتا ہم یہ کہیں کہ قرآن کو سمجھ نہیں آتا کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے لیکن کوشش کے باوجود قرآن کو سمجھ نہیں سکے قرآن سمجھ میں نہیں آیا یعنی ان کی سمجھ سے بالاتر ہے تو یہ شوبہ بھی باطل ہے کہ قرآن کو اللہ نے سب سے آسان چیز بنایا ہے پالا قدی اسن القرآن ذکری میں متقر اس عائد کو جو سوت القمر میں اللہ نے بار بار دہرایا ہے کہ ہم نے یقینا قرآن کو پڑھنے والوں کے لیے آسان کیا ہے تو کو ہے جو اس پر غور و فکر کرے تو یہ شبہ بھی ان کا باطل ہے کہ قرآن مشکل ہے سمجھ میں نہیں آتا ان کی سمجھنے کوشش کرنے کے باوجود سمجھ میں نہیں آسکا بلکہ اگر سمجھنے کی کوشش کرتے تو ان کے لیے بہت آسان ہوتا لیکن ویسے ہی اس سے منہ پھیرے ہیں میں افلامی دبول کے آپ سے انہوں نے غور و فکر نہیں کیا قرآن پر تو اس میں ایک طرف تو یہ ان کے شبہ ہے اور دوسری طرف ایک طرح کے ان کے ملامت ہے کہ ان کا حق کو نہ اپنانا اس کی وجہ کیا ہے قرآن و سنت پر غور یا قرآن پر غور و فکر نہ کرنا اور یہ صرف ان کی نہیں بلکہ ہر زمانے میں لوگوں کی گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے سب سے بڑا سبب ہے کہ جب وہ قرآن کو غور و فکر کرنا اس پر چھوڑ دیتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر اس کا نتیجہ یہ گمراہی ہوتا ہے امجا احم متی آبا احمد یا کہ ان کے پاس ایسا رسول آیا ہے کہ جو رسول یا جو شریعت یا جو دین پہلے ان کے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا یعنی آپ کے ذات کے حوالے سے یا آپ کی لائی حشریت کے حوالے سے دونوں ہی چیزیں یہاں پر مراد ہو سکتی ہیں ام جا جو ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے مالمیاتی جو نہیں آئی آبا الاولین ان کے پہلے باپ دادو کو اور پہلے باپ دادو سمراجنی سابقہ زبانوں میں اور یہ بھی صبح غلط ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے رسول نہیں ہیں علما کن تبید عامن رسول جس طرح رزماتا ہے دوسری آیت میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں کہ جو پہلی بار ہی آیا ہوں اور اس سے پہلے میرے جیسا کوئی رسول نبی نہ آیا ہو اور نہ ہی جو شریعت لے کر آیا ہوں وہ کو ایسی انوکھی نرالی شریعت ہے کہ جس کا صاحب کا کوئی وجود نہ ہو بلکہ اس طرح کی شریعتیں بھی پہلے آتی رہی ہیں اور آپ جیسے رسول بھی پہلے آتے رہے ہیں اور ہاں حتیٰ کہ قریش بتاتے خود بھی مکہ والے ان رسولوں کو مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کے نبی رسول مانتے ہیں ان کو اور بلکہ ان کے دین کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی یعنی علیہ السلام جو کہ عربوں کے عرب قبیلے سموت کے جو ہے نبی تھے شعیب علیہ السلام بھی یعنی خصوصاً وہ انبیاء جو عرب تھے تو ان سبھی انبیاء کے اوپر ان کیا ایمان ہے ان کو مانتے ہیں اور ان کی شریعت کو شریعتوں کو بھی حق سمجھتے ہیں تو ماتع تعالیٰ کے یعنی آپ صلی اللہ و سلم کو انوکھے نرالے رسول نہیں آپ کی لائی ہوئی شریعت کوئی نئی شریعت نہیں ایسی شریعت نہیں کہ جس کا سابق کا وجود نہ ہو <coughs> بلکہ پہلے بھی اس طرح کی چیزیں آتی رہی ہیں تو یہاں پر ام ہم جاط آبا امولین یا ان کے پاس ایسا ہے ایسی شریعت آئی کہ جو پہلے ان کے بڑے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی <coughs> لیکن یہاں پر ایک شبہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ علیہ وسلم کا فرمان بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے آپ کو رسولوں کے ایک یعنی کے کے بعد یا رسولوں کے ایک لمبے زمانے کے بعد بھیجا آپ کو اور واقعی آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہے اور آپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا فرق ہے تقریبا پانچ سو سال کا تقریبا پانچ سو سال کا درمیان میں فرق ہے کہ اس زبان کوئی نبی نہ تھا تو اگر کوئی یہ کہے کہ آئے آج یہ اعتراض صحیح ہے تو ان کے بڑے باپ کے پاس یا پہلے ان کے صاحب کا نسلوں میں تو کوئی رسول نہیں آیا تھا اس سے مراد صرف ان کے صاحب کا نسلیں نہیں بلکہ اس سے مراد صاحب کا جتنے بھی زمانہ گزرا ہے صاحب کا زمانوں میں تو مراد اس سے یہ ہے اور دوسری چیز کہ صاحب کا جو زمانہ گزرا ہے وہ بھی اگرچہ کوئی رسول تو نہیں آیا لیکن رسولوں کی تعلیمات ان کی شریتیں باقی تھیں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر سیمانوں میں چلنے والے لوگ موجود تھے پر قبل نوفل جیسے زیاد ابن امر ابن نفیل جیسے ابو در غفاری جیسے اس طرح کے لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ان کے دین اور حنیفیت پر توحید پر قائم تھے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت باقی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت باقی تھی تو کہنے کا مقصد اگرچہ نبی تو نہیں تھا لیکن امبیا کی شریعتیں باقی تھیں اس لیے ان کے یہ بھی ان کا اگر اعتراض ہو سکتا ہے کہ تم کوئی انوکھے رسول ہو کوئی نرالی چیز لے کر آئے ہو کہ جس کو ہم پہلے کبھی دیکھا نہیں سنا نہیں تو ایسی بات بھی نہیں <coughs> دوسرا اعتراض ان کا تیسرا ام لمبی عاریف رسول احموم فہم لہوم ان کی ام کیا یا کہ لم عاریف رسولہم انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں فہم لہوم منکرون اس لیے وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ رسول ایسا ان کے پاس آیا ہے جو ان کے جانا پہچانا نہیں کو انجانا رسول ہے کہ جو جس کو جانتے نہیں ہیں تو انسان کی فطرت ہے طبیعت ہے کہ جس چیز کو جانتا نہیں جو اس کے پہچان نہیں ہوتی عام طور پر اس کا انکار کرتا ہے تو یا یہ تمہارا کوئی اعتراض ہے تو یہ بھی اعتراض ممکن نہیں ہے کیونکہ نہیں آتے ہیں بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے اندر پلے بڑے ہیں جس طرح کے یونیورس میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس چیز کو یعنی کہ ان کے سامنے بیان کیا کہ میں میں ایک لمبا عرصہ گزار چکا ہوں ایک زندگی کا لمبا عرصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو جانتے تھے اور صادق اور امین کے لقب سے آپ کو پکارتے تھے تو کہ رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی کوئی ایسی نہیں کہ جو ان کے لیے جانی پہچانی نہ ہو بلکہ ان کی جانی پہچانی اور ان کے نزدیک معروف یعنی کہ یہ تو کیا جن کے اندر پلے ہیں بلکہ وہ یہودی بھی اہل کتاب بھی کہ جن کے اندر آپ کی پرورش نہیں ہوئی جن کے آپ ان کے درمیان رہی نہیں رہے اللہ ان کے بارے میں ہے کہ یارفون حکمار یارفون بنا ہوں کہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جس میں اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں آپ سرسوں کے متعلق جو اپنی کتابوں میں تفصیلات پڑھتے ہیں جہاں تک قریش کا معاملہ ہے تو قریش تو آپ کے ایک ایک چیز کو جانتے ہیں آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کی زندگی کے سارے معاملات آپ کے اخلاق و کردار آپ کی حرکات و سکنات ہر چیز ان کے سامنے ہے تو یہ بھی شبہ نہیں ممکن کے ایسا رسول آیا ہے کہ جس کو پہچانتے نہ ہو اس لیے انکار کر رہے ہیں امن ام یا عارف و یعنی رہوں انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا تو ہم منکرون تو اس لیے وہ اس کا انکار کرتے ہیں چوتھا شبہ کیا ہے ام یقور نبی جناح یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی جنون ہے تو جو مجنون ہوتا ہے زہری بات ہے اس کی باتیں قابل اعتبار نہیں ہوتی اور یہ بھی ان کا شبہ جو ہے وہ باطل اور غلط ہے کہ کیسے جو ہے ایسا شخص مجنون ہو سکتا ہے جو اس طرح کا عظیم قرآن لا تم کو سنا رہا ہے کیسے وہ شخص مجنون ہو سکتا ہے جس کو تم خود ہی شاعر کہتے ہو تو شاعر جو ہے شعر کے لیے کہنے کے لیے بڑی عقل چاہیے بڑا ذہن چاہیے علم چاہیے تو مجنون آدمی تو ایسا کام نہیں کرتا یا کہ آج کے مستشرقین جو ہے یہ کافر و بائیمان جو اسلام کے متعلق مطالعہ کر کے اسلام کے اوپر افباہ پیدا کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا نوب اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جس دوران پھر آپ کوئی قرآن جیسی اس طرح کی چیزیں لوگوں کو سناتے تو کوئی ایسی باتیں بھی نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ لوگوں کو سنایا ہے قرآن کے انداز سے وہ جاگتے ہوئے پورے عقل و ش کے ساتھ اور پوری اپنی ذہن و فطانت کے ساتھ بغیر کسی ان یعنی کے دیوانگی کے بغیر اس طرح کی چیزوں کے تو ان کا کہنا اب عقور نبی جنہ یا یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی جنون ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں ہے آپ کی ذہانت آپ کی فطانت آپ کی عقرمندی یہ سبھی چیزیں ان کے سامنے ہیں تو یہ شعبہ ان کا ممکن نہیں یہ بھی باطل ہے بل جا بالحق پھر اظرماتا ہے کہ یہ سارے شبہات جب باطل ہیں تو پھر حقیقت کیا ہے کہ آپ سلسلے کے پاس حق لے کر آئے ہیں اکثر و حق کی کاری لیکن اکثر کا انداز کیا ہوتا ہے کہ حق سے نفرت کھاتے ہیں حق نہیں حق نہیں چاہتے یہ صرف قریش کی بات نہیں ہر زمانے میں ہی کہ اکثر و بیشتر لوگ حق سے دور رہنے والے حق سے اعراض کرنے والے حق بات ان کو اچھی نہیں لگتی باطل پرستی باطل چاہتے ہیں باطل ان کو پسند آتا ہے باطل بات ہو باطل کو عقیدہ ہو باطل کو عمل ہو ہاں یہ چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں جو حق بات ہے وہ ہمیشہ ہر وقت ہی ہر زمانے میں ہی اس طرح کے ظالموں کو وہ راشنی آتی تو میں بلجا حم الحق بلکہ آپ تو ان کے پاس سچہ دین حقیق سچی لے کر آئے ہیں لیکن ان کے حال کیا ہے ان کی بدبختی بختی کیا ہے پاکستان الحق کاری لیکن اکثر ان میں سے خود ہی حق سے نفرت کرنے والے اس سے اس کو ناپسند کرنے والے ہیں اور پھر لال نے بیان فمایا کہ ولاوت الحق و اہم <أَحْوَأَهُم> ہاں اگر حق جو ہے ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا جس طرح یہ چاہتے ہیں جو ان کے فلسفے نظریات ہیں ان کے خیالات ہیں حق بھی اس کے تابع ہو جاتا تو کیا ہوتا لفظات و منفی ہند کہ آسمان و زمین اور جو بھی ان دونوں کے ان آسمان و زمین میں رہنے والے ہیں سب یہ مخلوقات ہیں سبھی کی سبھی تباہ و برباد ہو جاتی کس وجہ سے کہ حق جو ہے اگر لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہوتا تو پھر وہ حق نہ رہتا کیونکہ لوگوں کی خواہشات اس میں طرح طرح کی غلطیاں خامیاں کمزوریاں بلکہ طرح طرح کی اس میں باطل پرستی اس طرح کی چیزیں ہیں کیونکہ اکثر ہم حق کی کارحون جب ہے کہ اکثر جو ہے حق سے نفرت کرنے والے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کی خواہشات کیا ہوں گی ایسے لوگوں کی تمنائیں کیا ہوں گی وہ باطل ہوں گی کفر ہوں گی تو ایسے لوگوں کی خواہشات کا حق اگر تابع ہو جائے تو پھر جو ہے وہ یعنی کہ ہر چیز تباہ ہو جائے ہر چیز کا نظام بگڑ جائے اور مزید یہ بھی کہ پھر انہوں نے ایک نہیں طرح طرح کے معبود بنا رکھے ہیں طرح طرح کے اپنے علا معبود کھڑے کر رکھے ہیں تو اگر ان الہ و معبودوں کو اس کائنات کا نظام دے دیا جائے جس طرح کہ یہ چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں تو کیسے یہ نظام چلے کیسے یہ کائنات چلے اس لیے ان حق جو ہے ان ان کی خواہشات کے تابع نہیں ہیں بلکہ حق اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اور وہ سچا اور ثابت ہے وہی وہ برحق ہے جو اس پر چلتا ہے وہ صحیح ہے اور جو اس پر نہیں چلتا وہ گمراہ ہے اس لیے ان کے, ان کے حق کو پہچاننے کے لیے لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ حق کو پہچاننے کے لیے قرآن و سن دیکھی جاتی ہے بلکہ جسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ نہ لوگ جو ہیں حق سے پہچانے جاتے ہیں نہ کہ حق لوگوں سے پہچانا جاتا ہے لوگ حق سے پہچانے جاتے ہیں کہ لوگ جب حق پر چلتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے واقعی صحیح رستے پر ہیں نہ کہ حق کو پہچاننے کے لیے لوگوں کو دیکھا جائے کہ لوگ کیا کرتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں <coughs> تو وہی معنی یہاں پر بھی کہ حق جو ہے لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے کہ جس طرح لوگ چاہتے ہیں حق اسی طرح سے ہو جائے بلکہ حق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تو لوگوں کی خواہشات کے اگر مطابق ہوتا تو یہ کائنات کا نظام نہ چل سکتا طرح طرح کے ان کے بابود ہیں طرح طرح کے ان کے الہ ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ الہ جو ہے وہ اس کائنات کو چلا سکتے جس طرح دوسری آتوں بھی کہ اگر ایک سے زیادہ مابودیہ نا ہوتے تو آسمان و زمین برباد ہو جاتے بلاطینا ہم ذکر فم ان ذکر بلکہ ہم تو لائے ہیں ان کے پاس وہ چیز جس میں ان کا ذکر ہے پس اپنے ذکر سے اعراض کیے ہیں پھیرے ان کے ذکر سے مراد کیا ہے اس کے علماء نے دو معنی کیے ہیں ایک معنی تو یہ کیا ہے کہ ہم ان کے پاس وہ قرآن لائے ہیں وہ دین دیا ہے کہ جس کو پڑھ کر جان کر ان کو صحیح رستہ معلوم ہو بلا تعین ذکر ہم ان کے پاس وہ شریعت و دین لائے ہیں وہ کتاب دی ہیں ان کو کہ جس کو پڑھ کر ان کو صحیح رستہ معلوم ہو لیکن یہ ہیں کہ جو اس کو معلوم نہیں کرنا چاہتے اسے اراز کر کے اپنی خواہشات پر چلنا چاہتے ہیں اور دوسرا ذکر کے معنی کہ جس میں ان کی شان و منزلت ہے جس میں ان کی ناموری ہے اور کوئی شک نہیں کہ عربوں کے لیے اللہ کا دین دین اسلام جو ہے اس کو قبول کرنا اس پر چلنا ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت تھی ان کی ناموری کا ذریعہ تھی کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو کہتے کہ رقول اللہ کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو اس سے تم کو کیا ملے گا ہاں فلاح ہو جائے گی اور دوسرا کیا ہوگا عرب تمہارے ساتھ ہوں گے اور عجم تمہارے غلام ہوں گے عرب جو ہے تمہارے تابع ہو جائیں گے اور عجم تمہارے غلام ہوں گے اس کلم اللہ, اللہ کی وجہ سے یعنی <coughs> تم عرب و عجم, عجم کو جو ہے اپنے قبضے میں لے سکتے ہو ان پر اپنے یعنی کہ ملکیت اپنی ملکیت میں لے سکتے ہو اس کلمے کے ذریعے سے تو یہ کلمہ جو ہے یہ دین جو ہے یہ اسلام جو ہے تمہاری ناموری کا ذریعہ ہے تمہاری شان و منزل کا ذریعہ ہے لیکن یہ لوگ ہیں بدبخت کہ اپنی ناموری بھی ان کو پسند نہیں ہے یہ بھی ان کو راس نہیں آتی میاب الطنہ ہم ذکر بل بلکہ ہم تو لائے ہیں ان کے پاس وہ چیز جس میں ان کا ذکر ہے ان کی ناموری اور شہرت ہے اور ان کے لیے عزت و وقار ہے لیکن فہم عن ذکر مردون لیکن یہ ہے کہ اپنے اس ناموری شہرت جو اللہ نے ان کو دی ہے دے رکھی ہے اسی سے اعراض کیے اسی سے مو پھیرے ہیں آگے پانچواں شبا امتس خرجن یا تم ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہو خرج کے معنی کو مزدوری کو اجرت کو معاوضہ کسی کام پر فخراج ربی کا خیر تو آپ نے ان سے کو معاوضہ بھی طلب نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کئی بار اور بار بار بلکہ کہلوایا اللہ کم علیہ اجرا کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کسی اجرت کا کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ کہ صرف آپ سے بلکہ ہر نبی سے کہلوایا ہر نبی سے کہلوایا یہ جملہ کہ میں تم سے کسی اس دعوت پر اس تبلیغ پر اللہ کے دین کو سکھانے بتانے پر کسی اجرت معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا ان اجر اللہ علاللہ, میرا اجر تو اللہ پر ہے کیونکہ لوگوں کی فطرت ہے کہ جب ان پر مالی کوئی ذمہ داری پڑتی ہے مالی لحاظ سے ان کے اوپر کوئی بوجھ پڑتا ہے تو اس وقت بھی لوگ پھر بھاگتے ہیں کہ یہ آدمی تو ہم سے یعنی کے مال چاہتا ہے اپنی تبلیغ اپنی دعوت کے پیچھے تو یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو بعض اوقات لوگوں کو متنفر کرتی ہے اور حق یا صحیح دین کو جو ہے وہ نہیں اپناتے خصوصاً جو مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں جن کو مال سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مال خرچنا خرچ کرنا ان کے لیے ناگوار ہوتا ہے تو اللہ تعمت ہے کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہم تسعلوم خرجن یا کہ تم نے ان سے کوئی معاوضے کا مطالبہ کیا ہے کوئی معاوضہ مانگا ہے کوئی اجرت مانگی اپنی تبلیغ کی تو ایسی بات بھی نہیں بلکہ آپ کی جو دین کی دعوت ہے سبھی کے سبھی بے لوت ہے بغیر کسی معاوضے کے ہے بغیر کسی اجرت کے ہے فخراج الربی کا خیر ایک تو کافروں کا رد کر دیا کہ آپ سر ان سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے اور دوسری طرف ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ کو بھی اور کافروں کو بھی بتا دیا کہ اللہ کے نبی کو اور رسول صلی اللہ السلام کو تمہارے معاوضوں کی ضرورت نہیں ہے تمہاری اجرتوں کے محتاج نہیں ہیں کس لیے فخراج ربی کا خیر کیونکہ تے رب کی طرف سے جو معاوضہ ملنے والا ہے وہ بہت بہتر ہے وہ بہت بہتر ہے کیوں بہتر ہے ہاں خیرم و کیونکہ اللہ کی طرف سے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والا ہے کافروں کی طرف سے جو ملے گا یا لوگوں کی طرف سے جو ملے گا تھوڑا ملے گا اور ختم ہو جانے والا ہے ایک اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے چلتا ہے اور باقی رہتا ہے اور بہت بہتر ہے اس لیے یہاں پر کافروں کو برد رد کر دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم ہم سے شاید کوئی مطالبہ کرتا ہے ہم سے کوئی اس کو غرض مقصد ہے اس کو تم سے کوئی غرض مقصد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود ان کو دیتا ہے اور دوسری طرف آپ کو بھی اس بات کی سری دلا دی کہ آپ ان کے محتاج نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ خود آپ کا آپ پر اپنا فضر کرنے والا ہے فخراج و ربی کا خیر اور اس میں صرف آپ نہیں بلکہ قیامت تک ہر آنے والے دین کی دعوت دینے دین کے اس منہج پر چلنے والوں کے لیے سبق دے دیا کہ بجائے لوگوں کے ہاتھوں پر نظر رکھیں کہ لوگوں کے پاس کیا ہے لوگوں سے ہم کو کیا ملے گا اس کی بجائے ان کی نظریں اللہ تعالیٰ کے رحمت پر ہوں اللہ کے فضل پر ہوں اللہ کے دیے پر ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ سے مانگیں اللہ سے لیں اور اس پر ان کی توجہ ہوں فخراج رب خیر موخیر الراضقین ہاں تعرب کا جو خراج ہے تیرے رب کا جو اجرت معاوضہ ہے اس کا جو دین عطا ہے دین ہے وہ بہت بہتر ہے بہ و خیر الراضقین اور وہی ہے جو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے بانقرۃ روحم الاثرات مستقیم اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید حقیقت بیان کی کہ آپ کی دعوت کیا ہے تاکہ آپ کو بھی یقین ہو جائے آپ کے پیروکاروں کو بھی یقین ہو جائے کہ دعوت حق ہے اور صرات مستقیم کی دعوت ہے اور دوسری طرف کافر جو جوٹلانے والے ٹکرانے والے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ کی دعوت کی حقیقت کیا ہے تو میں ان ون کر اور بے شک آپ لوہم یقیناً ان کو دعوت دیتے ہو الاصرات مستقیم سیدھی راہ کی طرف سیاحت صرات مستقیم کی طرف لیکن ان کی بدبختی ہے کہ پھر بھی اس صرات مستقیم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس لیے آگے کیا فرمایا اور ان لذینت انسرات ناقبون لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ لوگ ہیں جو سیدھی رات سے سرات سے سرات مستقیم سے جو ہے ناقبون اس سے نقبع کو کسی چیز کو اسے پٹ جانا اسے الٹا ہو جانا اس سے جو ہے اس کو یعنی اس کو جو ہے اس کے مخالف چل پڑنا یہ سارے نقبہ کے معنی میں آتے ہیں تو یہاں پر آخرت پر یعنی کہ اپنے سراطِ مستقیم پر نہ چلنا یا سراط مستقیم کو نہ اپنانا اور دوسرے الفاظ میں حق کو نہ اپنانا اس کی اصل وجہ کیا ہے آخرت پر ایمان نہ ہونا ہاں آخرت پر ایمان نہ ہونا یہ اصل بنیاد ہے ہر جرم کی ہر گناہ کی کہ جہاں پر انسان کے کو اللہ کا ڈر خوف نکل جاتا ہے اس کے سامنے کوئی حساب کتاب کا کوئی اللہ کے سامنے پیش کھڑے ہونے کا کوئی تصور نہیں رہتا تو پھر لوگوں پر بھی ظلم زیادتی ہوتی ہے اس کی اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی اللہ کے دین اللہ کے رسولوں کے حوالے سے بھی اس کی گمراہیاں ہوتی ہیں اور آخرت پر ایمان اس کے مقابل وہ چیز ہے کہ جو انسان کو کنٹرول کرتی ہے بندوں کے حوالے سے بھی کہ انسان اگر کسی پر ظلم زیادتی کرنا بھی چاہتا ہے تب بھی اس کو آخت اس کے سامنے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے بھی ایمان توحید کے حوالے سے بھی دین کے حوالے سے بھی اگر اس نبی کو ٹھکراتا ہوں اس کو جھٹلاتا ہوں اللہ کے دین کو نہیں اپ مانتا صراتِ مستقیم کو قبول نہیں کرتا تو کل اللہ کے ہاں کیا جواب ہوگا تو یہ وہ سب سے بڑی چیز ہے آخرت پر ایمان کی کہ جو انسان کو ہر چیز میں کنٹرول کرتی ہے اس میںدین الائم بالآخر بے شک وہ لوگ جو آخر پر ایمان نہیں رکھتے عنصرات النا کی بون یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھی رستے سے سرات مستقیم سے بھٹکے ہوئے اس کے اسے ہٹے ہوئے سے پلٹے ہوئے ولحم نا ہوں وکشف نا ماں بہم دُر للت جوفی توغم یامہن <مَهُون> اور اگر ہم ان پر رحم کریں وہ کیشف نا ماں بہم دُر اور جو ان کو تکلیف مصیبت پہنچی ہے یا آفت ان کے اوپر آئی ہے اس کو ہم ڈال دیں تو پھر بھی ان کا حال کیا ہو للجو فی وغیا نہ میاں محوم تو تب بھی ان کا حال یہ ہے کہ تب بھی اپنی گمراہیں اپنی یعنی کے فی وغیا اپنی سرکشی کے اندر سرگردہ رہیں گے اس آیت کو جو 75 نمبر آیت ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ سابقہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ ہاں حتیٰ مترفیحم بلا آزابی ادا ہمج ارون آیت نمبر چونسٹھ آیت نمبر چونسٹھ جو ہم نے پڑھی پہلے کہ یہاں تک کہ جب ہم ان کے جو خوشحال مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کو عذاب میں پکڑتے ہیں تو پھر وہ بربلاتے ہیں تو بعد علماء کہتے ہیں کہ اس آتمہ پچہتر کا تعلق یہ آیت نمبر چونسٹھ کے ساتھ ہے کہ بلبلاتے ہیں اللہ ماتا ہے کہ تم بلبلاؤ نہیں آج ہماری تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی کیوں مدد نہ کی جائے گی کہ اللہ یہاں پر اس کا جواب دیتا ہے کہ اگر ان کے اوپر ہم رحم کر بھی دیں ان کی مصیبت مشکل کو ٹال بھی دیں تو تب بھی ان کا حال کیا ہے کہ مصیبت ٹلنے کے ساتھ ہی پھر اپنے کفر ایمانی کی طرف اور اپنی سرکشی توانی کی طرف لوٹائیں گے تو درمیان میں جو آیتیں ہیں یہ ساری آیتیں اللہ نے ان کے اوپر حجتیں قائم کرنے کے لیے ذکر کی اور ناعتوں کا ربط جو ہے وہ اس انداز سے <coughs> کہ وہاں پر جب فرمایا کہ یعنی جب ان کے اوپر کو عذاب پڑتا ہے تو وہاں پر چیختے چلاتے بلبلاتے ہیں تو اللہ ہم آتا ہے کہ چیختے چلانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر تم کو تم سے یہ مصیبت ٹال بھی دی تو تم پلٹ کر اسی اپنی کفر بہیمانی کی طرف ہوگے اس میں بل الرحم ہوں اور اگر ہم ان کے اوپر رحم کریں اور کشف نامہ بہ مندر اور جو بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آفت پڑی ہے اس کو ہم ٹال دیں رو یعنی کہ اس کو روک دیں لَلَجُّ، لَجُّ معنی؟ لج لجو لجو کے مانی لجائی لجو کس چیز میں گھس جانا اس میں ڈل جانا تو گھس جائیں گے داخل ہو جائیں گے پھر تغیانہ اپنی سرکشی میں اپنی تغیانی میں یا مہون سرگردہ ہوں پھرتے ہوئے سرگردہ یعنی بغیر کچھ دیکھے بغیر کچھ سمجھے اندھے ہو کر یعنی یا معون یعنی آم ہاں یا آمہ ہو اندھا ہو کر اندے ہو کر سرگردہ یعنی کہ بغیر کچھ دیکھے بغیر کچھ سوچ سمجھ کیے کہ بس جو یعنی کہ سامنے آیا وہیں پر اپنی مرضی اپنی خواہشات کے مطابق تو کہنے کا مقصد اگر ان کے اوپر رحم کر بھی دیں ہم اور رحم کر کے ان کی مصیبت آفر ٹال بھی دیں تو ان کا حال یہ ہے کہ پھر اسی اپنی کفر بے ایمانی کی طرف اپنی تغیانی سرکشی کی طرف لوٹ کر اسی میں سرگردہ رہیں گے پھر بھی ان کو حق بات کو اپنانا اور حق کی طرف آنے کی توفیق نہ ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ پھر جب قوموں پر عذاب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہلاک کر کے رہتا ہے ہلاک کر کے چھوڑتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قوموں کو دیکھ چکا ہے کہ وہ ان کو ان کے ان سے عذاب ٹالنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اسی بے ایمانی کی طرف واپس لوٹتے ہیں دنیا کے عذاب تو کیا بلکہ آخرت میں بھی جب لوگ تمنا کریں گے ملو ترا دِل مجرمون نہ کسور رب رب نا بسر نہ وسم عنا فرض نا عمل صعالحن ان نام تو ہاں جی تو جب ہمیں لوٹا دے ہم نیک عمل کر کے آئیں اب ہم اب ہم یقین ہو گیا تو اللہ ہے ہو انہوں جس رسوت نام اللہ کہ اگر ہم ان کو پلٹا بھی دے لوٹا دی میں دنیا کے اندر تو جو جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا جس کفر بےمانی سے وہی وہ کام پھر کر کے آئیں گے تو اس لیے یہ ان بےمانوں کی ان لوگوں کی فطرت اسی لیے جب اللہ کے عذاب آتے ہیں تو پھر وہ ٹلتے نہیں ہیں والقد اخدنہ ہم بلا اور اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ جب اگر کہ ان کو عذاب ان کا ٹال دیا جائے تو اپنی اسی کفر بےمانی کی طرف آئیں گے اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ ہم ہمیں ان کو یقیناً پکڑا عذاب میں ولاق الخد نم بلا آداب فمستی تو اس عذاب آنے کے باوجود بھی نہ تو استقال نے ربیم اللہ کے سامنے جھکے وما یہ اور نہ ہی کوئی گڑگڑائے یعنی ایک وہ عذاب ہے جو ان کی ہلاکت کا عذاب ہے جس میں ان کو توقع کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں ملا ہیں کہ ہم اس کو ٹالتے نہیں ہیں وہ پھر آ کے رہتا ہے اور یہاں پر ان عذابوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اس ہلاک کرنے والے عذاب سے پہلے آداب آتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے عذاب ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی سزائیں ہوتی ہیں کبھی کوئی بیماری ہے کبھی کوئی آفت ہے کبھی کوئی نقصان ہے کبھی کوئی زلزل طوفان ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ وہ چیزیں جس طرح کے فرعون اس کی قوم کے ساتھ یہ چیزیں آتی رہیں تو اللہ تعالیٰ ہے کہ ہم نے ملاقد اخدنٰ ہم بر آداب ان کو طرح طرح کے عذابوں سے پہلے پکڑتے رہتے ہیں لیکن عذاب آتے ہیں طوفان آتے ہیں اور نقصانات ہوتے ہیں یا طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی و مست نہ تو اللہ کے سامنے اپنے اب کے سامنے جھکتے ہیں عاجی کرتے ہیں عماۃ تدرعن اور نہ ہی گڑگڑاتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی کوئی یعنی کہ کائنات کے تبدیلیوں کے جیسے کہ اس طرح کا مسئلہ پیدا ہو گیا جس طرح کہ آج بھی سائنسی تجزیات کر کے ایسی چیزوں کو وہیں پر ختم کر دیا جاتا ہے کہ چاند یا سوریہ گرہن کیوں لگا ہے ہاں اس کے لگنے کہ یہ وجوہات ہیں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے اللہ کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے کوئی ایسی چیز کوئی ایسی سوچ و فکر ہے ہی نہیں کوئی عذاب آ گیا کوئی طوفان آ گیا کوئی زلزلہ آ گیا جس میں بڑی تباہی ہوگی اس کی بھی سائنسی تجزیات کر کے اس کے بعض ظاہری اسباب سے اس کو اٹیچ کر کے وہیں پر بات ختم کر دی جاتی ہے اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے ایک ہے ایک بندوں کو لوگوں کو جگانے کا ایک اللہ کی طرف سے ایک کوڑا ہے تو بجائے کہ اس چیز کو سمجھنے کے بلکہ صرف اپنے وہ دنیاوی سائنسی تجزیات ان چیزوں کے کر کے وہیں پر وہ باتوں کو ختم کر دیتے ہیں تو یہاں فرمایا کہ اگر ہم ان کو کسی آداب والدہ آداب ان کو پکڑتے رہتے ہیں پکڑتے رہے ہیں مختلف طرح کے آدابوں میں فہمستکار رب تو نہ تو اپنے رب کے سامنے جھکے عاجی کی عمایۂ تضر اور نہ ہی کوئی گڑ اس کا کیا ہے کہ اگر اس طرح کے عذاب آتے ہیں جب چھوٹے عذاب ہیں بڑا عذاب نہیں ہے جو ہلاکت کر ہلاک کرنے والا ہے تو چھوٹے عذابوں میں انسان اگر اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر ہے اور اس چیز کا قرآن کری میں جگہ جگہ دکھ ہے کیا بلو اللہ قرآن عامنوت کو کہ اگر بسیوں والے اللہ کا ڈر خوف اختیار کردے ایمان لاتے تو ہم ان پر خیر و برکات کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے کفر کیا جس کفر کی وجہ سے جو ہے ان پر یعنی کہ ان کی ساری نعمت چھی لیکن پھر بھی ان کو کوئی عبرت سبق حاصل نہیں ہوا حتٰ ادا فتح نرم بابن را آداب بن شدید ادا ہم فی ہاں یہ چھوٹے چھوٹے آداب جب آئے تو اس وقت تو اپنے کفر بائیمانی پر ڈٹے رہے لیکن جب کو بڑا آداب آیا حتٰ ادا فتح نہ ارے ام بابن را یہاں تک کہ جب ہم ان پر کھول دیتے ہیں کسی بڑے آداب کا دروازہ کسی سخت آداب کا دروازہ اور سخت آداب سے مراد یعنی کہ جس میں ان کی حالات کا تباہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے تو اللہ ماتا کہ جب ان کے اوپر کوئی بڑے عذاب کا دروازہ کھولتے ہیں جس میں ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہے ادا ہن فی مبلسون۔ تو یہاں پر ادا جو ہے فجائیہ اچانک فوراً کہ وہاں پر وہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہمارے بچنے کا کوئی رستہ نہیں اب ہماری کوئی نجات نہیں تو یہاں پر بھی بجائے اللہ کی طرف لوٹنے کے بجائے اللہ سے رجوع کرنے کے اللہ کے سامنے گڑ کے صرف یا تو رو پیڑ کر چیخ چلا کر جو ہے وہ جس طرح سابقیتوں میں پڑا ہے یا پھر مایوسی کی حالت میں کہ کوئی بچنے کا رستہ نہیں کوئی بچنے کی امید نہیں اور دیکھیں آج آپ کے سامنے ہے یہ ساری چیزیں یعنی کفر کی دنیا کے اندر جہاں پر بے ایمانی ہے کفر شرک ہے کہ وہاں پر جب اس طرح کے طوفان اس طرح کے آداب آتے ہیں تو لوگوں کے انداز کیا ہوتے ہیں ہاں کچھ ہی ہو پکار اللہ کی طرف کو لوٹنے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا اور دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں بھی اب بچنے کی کوئی امید نہیں زندگی سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں یعنی کسی کو بھی اللہ کی طرف لوٹنے کی اللہ کے سامنے آرجی کرنے کی گڑ کی توفیق نہیں ہوتی تو جو اس بات کی ذریعہ ہے کہ جب کفر دل دماغ میں رچا بسا ہو تو آدمی کس طرح سے مشکل ترین حالات میں بھی اس کو جو ہے یعنی وہ نہیں جاگتا اور اس کو جو وہ یعنی صحیح رستے کو اپنانے اس کے اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بہو الدی انشا علقم السلم والی قلی الما تشکرون اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی نعمتوں کا ذکر فمارتا ہے کہ تم کیسے اس رب سے جو ہرو گردانی کرتے ہو کیسے اس رب کی نافرمانیاں کرتے ہو کیسے اس رب کے دین سے پھرتے ہو کہ جس رب کے تمہارے اوپر یہ نیمتے ہیں کیا نیمتے ہیں وہ الدی الشا الکم الصلم ولاب صار والیدا کہ یہ آنکھیں جن سے تم دیکھتے ہو یہ کام جن سے تم سنتے ہو اور یہ دل جو تمہاری سوچ و فکروں کے مرکز ہیں کہ کون تم کو دینے والا ہے اللہ کی ذات ہے بہو اللہ اور وہی اللہ کی ہے انش جس نے پیدا کیا بنایا تمہارے لیے اسم سننے کی طاقت والا ابسار اور دیکھنے کی نگاہیں والفیدہ اور افیدہ جمع فواد کی کہ جو دل کے اندر سوچ و فکر کمادہ ہے تو یہ ساری چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ تم کو دینے والا ہے تمہارے بنانے والا ہے قلیل لمہ تشکرون لیکن تم ہو کہ بہت تھوڑا شکر کرتے ہو یا بہت تھوڑے ہو جو شکر گزار ہو اس میں دونوں معنی آتے ہیں قلیل لمہ تشکرون کے اندر یعنی بہت تھوڑا تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ ہر نعمت اللہ نے تم کو دی ہے یہاں پر صرف تین تین نعمتوں کا ذکر کیا اور وہ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو بڑی کھلی ظاہر اور واضح نعمتیں ہیں ہر ایک کو نظر آتی ہیں آنکھوں سے دیکھنا کانوں سے سننا اور دل دماغ جو سوچ و فکر اور سوچیں سمجھے کہ اللہ نے <coughs> اس میں صلاحیت رکھی ہے تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہر ایک کو نظر آتی ہیں ہر ایک ان کو ان کو جانتا سمجھتا ہے اور عموماً قرآن کا یہی یہ انداز ہے قرآن جو انسان کی خفیہ چیزیں ہیں پوشیدہ چیزیں ہیں جس کو نہیں جانتا عام طور پر ان کو بیان نہیں کرتا ان کا بیان کرتا ہے جس کو ہر کوئی دیکھتا سمجھتا جانتا ہے تو, تو ان نعمتوں کا ہونا ہر ایک کے سامنے ہے تو اللہ ماتا ہے کہ یہ نعمتوں کو دینے والا پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے تو پھر بھی تم کیسے اس آزاد سے کفر کرتے ہو اس کے دین کو ٹھکراتے ہو اور اس سے روگردانی کرتے ہو قلی لمہ تشکرون بہت تھوڑے ہو جو تم شکر کرنے والے ہو یا تمہارا اللہ کا شکر کرنا بہت تھوڑا ہے بہو الدی ذراکم فل ارد و لیہ اور پھر مزید یہ کہ وہی اللہ کی ذات ہے ذرا عقم فلارد جس نے تم کو ذرا کے معنی پیدا کیا یعنی اگانا پیدا کیا یعنی جس نے تم کو نکالا پیدا کیا اور نکالنے سے دین تم کمٹی سے پیدا کر کے ذراکم فلاح تم کو زمین میں پیدا کیا یعنی زمین میں تم پیدا ہوتے ہو یہیں پر پلتے بڑھتے ہو اپنی زندگیاں گزارتے ہو اور یہی پر پھر ہونے کے بعد دفن ہو جاتے ہو اور اس کے بعد کیا ہے برحیت وشرون اور پھر اس اللہ کی طرف تم کو جمع کیا جانا ہے یعنی یہ نہیں کہ اسی زمین کے ساتھ تمہارا تعلق ہے بس یہیں پر ختم ہو گئے بلکہ اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہے اور وہ کیا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا اللہ کے سامنے جمع ہونے کا تو یہاں پر جو پہلی آیت میں نعمتوں کا ذکر کیا ہے یہاں پر بھی مزید نعمتوں کا ذکر بھی کیا پیدا ہونے کا پیدا کرنے کا اور ساتھ ساتھ حساب کتاب کا بھی اشارہ کر دیا کہ نعمت دینے والا تم سے حساب بھی لینے والا ہے کہ تم کو نعمتیں عطا کرنے والا اس نے تم سے حساب بھی ان کا لینا ہے تو اسی ماضی و ال اور وہی وہ اللہ کی دات ہے جس کی طرف تم کو اکٹھے اور جمع کیا جانا ہے کہ تاکہ انسان اس کو پتہ ہو کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں میرے آنے کا مقصد کیا ہے اور میرے آگے یعنی کے مزید آگے آگے کے کی مراحل کیا ہیں بہو الدیح و امید ولا ولاخلاف اللّہ النہار اور وہی وہ اللہ کی ذات ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے بال بالا خختلاف اللہ اور وہی وہ یعنی کہ جو اختلاف کرتا ہے دن اور رات کا یعنی دن کو لاتا رات کو رات جاتی ہے یا دن یعنی کہ جاتا اور رات آتی ہے دن کو بڑا اور چھوٹا کرنا یعنی اختلاف اللہ کے جو مختلف شکل یعنی صورتیں ہیں اس کی کیفیتیں ہیں کہ دن رات کا بڑا چھوٹا ہونا دن رات کا آنا جانا تو یہ بھی اسی اللہ کا ہے اسی اللہ کی قدرت سے ہے اس کے حکم سے ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان بھی اللہ کی نعمت کا بیان بھی تو پھر بھی کیا ہے آپ اللہ تو کیا تم عقل نہیں کرتے اللہ کی ان قدرتوں پر غور نہیں کرتے کہ جس اللہ کو اس کا تم انکار کرتے ہو اس کے دین کو ٹھکراتے اور جھٹلاتے ہو وہ اللہ کن عظمتوں کا مالک ہے کیا اس کی شان و ہے اور کیا اس نے تم پر نیم کر رکھی ہیں تو کیا افرات عقلوں کیا تم کو پھر بھی عقل نہیں آتی تو اس اللہ کا انکار کرنا اس اللہ سے روگردانی کرنا کہ جو تم کو تمہاری زندگی موت کا مالک ہے ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے اور پوری کائنات اس نے تمہارے لیے چلا رکھی ہے بارک اللہ خیر Ahem. <coughs>